يوم تمور السماء مورا جس دن آسمان شدت کے ساتھ ہلنے لگے گا اس روزے قیامت کی بعض نشانیاں یہ ہیں کہ اس دن آسمان نہایت تیزی کے ساتھ حرکت کرنے لگے گا اور پہاڑ اپنی جگہوں سے ہٹ جائیں گے بادلوں کی طرح چلنے لگیں گے اور غبار بن کر اڑنے لگیں گے اور جس دن آسمانوں اور پہاڑوں کی یہ کیفیت ہوگی وہ اللہ اس کے رسول اور اس کے قرآن کی تکزیب کرنے والوں کے لیے بڑی ہی ہلاکت و بربادی کا دن ہوگا یا جہنم میں ان کا ٹھکانہ ویل نام کی وادی ہوگی